گفتگو گنا بری گفتگو سے بچیں اور اپنا وقت عبادت میں ریاضت میں اور نیکی کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہمارے بڑی عمر کے بھی ہیں جو بڑی عمر کے ہیں وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ چھوٹی عمر کے بھی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بادشاہ فرمائی اور ہمیں کیسا مطلب کے سمجھایا ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے وہ ہمیں سے نہیں ہے آپ اپنی عمر سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھیں ایسا محبت پیار سے رہیں گے ٹھیک ہے اور در گزر کریں کوئی اگر یوں آپ کسی کو دیکھ یار جلدی کرو نا وہ یوں مڑ کے دیکھے گا آپ مسکرا دیجئے یا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ سے غلطی ہو گئی مثال کے دور پر اور کسی کو دھکا لگ گیا وہ غصے میں دیکھے نا معذرت ہو گئی سوری وہ آپ کو آپ مسکرا گے تو مارے گا تھوڑی یار وہ بھی مسکرا دے گا یا زیادہ یہ بول دے گا خیال لگا کرو سیریس بول دے گا خیال لگا کرو دیکھتے نہیں ہو کوئی بڑے میاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈانڈ بھی دیں تو کوئی بات نہیں کیا ہو گیا میں نتنگ یار حضرت عمر بھی حضرت سئینا زین العابدین ربی اللہ تعالی آئین اپنے حلقے میں اپنے متقدین میں بیٹھ کر کچھ بیان فرما رہے تھے کسی نے کسی کو پیسے دیے تھے کہ جا کر ان کو برا بلا بولو وہ پیسے لے کر امام زین الحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا جو اس کو جتنا برا بولنا تھا بولا آپ اپنے متقدین اور محدود کے ساتھ بیٹھے تھے آپ سن رہے تھے تحمل کے ساتھ اور جب اس کی بات ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے اور جو کچھ تو کہہ رہا اگر میں ایسا نہیں ہوں اور تو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے کیا بات ہے آئے گا اپنے کو اپنے کو آئے گا ایسی ان اداؤں کو ادا کرنے کا مزاج بنے گا میں صحیح بول رہا ہوں یہ بہت خوبصورت ادا ہے آپ کو نام مزہ ہے تو بولنا یار جینے کا لطف آ جائے گا آپ بولو گے یار واقعی جینا جینا ہے لڑ لڑ کر جھگڑا کر کے بڈا کر کے لفڑے کر کے گسا کر کر اور خود کو جیسے کہ مطلب ٹار سمجھ کر جینا کو کو جینا یار اب آدمی اچھا بن کر جیے بدماش بن کر کیوں یار شریف بن کر جیے برا بن کر کیوں نرم بن کے جئے سخت بن کر کیوں یار تو انشاءاللہ اللہ نرمی نرمی نرمی اور نرمی کریں گے کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم سے اس طرح بات کی آپ کی چادر مبارک کو اس نے کھینچا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا نشان پڑ گیا تو خلاصہ جس ابا کا یہ کہ آقا نے شاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہوں تو تج سے اس معاملے میں بدلہ لے سکتا ہوں اس آرابی نرس کی آپ ایسا نہیں کریں گے کیوں نہیں کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی جہالت کا سلوک کرتا ہے تو آپ اس پر اور حلم اور شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ آپ کی ادا ہے یہ آپ کا یا کی صفت ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس کا یہ جملہ سنا تو آپ مسکرا دیے تیرے وہ مسکرا ڈاکے اس طرح روایتوں کے کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں میں ان کا مضمون آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ ہم بھی نرمی والے پیار والے محبت والے خلوص والے بن جائیں کریں گے نرمی انشاءاللہ نرمی سے رہیں گے پیار سے رہیں گے اور محبت سے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں نرمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ماشاء اللہ ہمارے یہ ہزاروں متقفین عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں ان سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے مشورہ کرنا ہے خاص کر لوں آپ سے تو مدنی چینل کے ناظرین کو ہم فارغ کریں یہ اور ماشاءاللہ اللہ ابھی ہمارا سلسلہ شروع ہونے والا ہے صبح کا <سؤال> تو آپ وہ برائے راست دیکھیے اور انشاءاللہ کچھ لمحے میں کچھ بہت خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ کے موتقفین سے اور آپ کو ایک بہت ہی پیارا صبح کا توفہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو مزہ نہ تو بولنا یار انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا آپ کے چہرے میں مسکراہ آ جائے گی آپ کے دل میں راحت آ جائے گی ان شاء اللہ سلو وال حبیب چلے مدیجے کے ناظرین زیارت کر لے پھر ہم بات کریں گے